ایسی طبیعت آپ کی ٹھیک ٹھاک ہے بڑا مسئلہ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ کاگیان کیا چکر ہے ان کا مطلب کافی سوال جواب ان کے روم میں, میں نے بھی ان سے بہت سوال جواب آپ کیے ہیں سارا کچھ کیا کچھ سمجھ میں نہ آنے والا یہ چکر ہے تو اس کے مطلب کوئی ایسا باریک نقطہ بتا جس سے ثابت ہو سکے کہ ان لوگوں نے ایک اپنی جو ہے نا ایک الگ ایند کی مسجد بسائی ہوئی اور زبرستی چکر کر رہے ہیں ان کے سوال جواب دینے میں کافی ان کے تو مولوی حضرات اور یہ وہ سارے وہاں ہوتے ہیں اور سارے وہ جمع دیتے اور کافی حد تک میں نے بھی ان سے سوالات جوابات کیے ہیں یہ بھی ان کے روم میں سننے آتے ہیں تو ان کی کافی باتیں تو ابھی سے قریب ہی لگتی ہیں لیکن دل نہیں مانتا ہے کیا چکر جی اے نظر بھائی خوش شام دیر واقعی آپ اتنے دنوں کے بعد آپ نے نظر کروں سنائی میرے بھائی ذرا جلدی تشریح لے آیا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک دن آپ آئے اور آکر کر سے چلے گا بہرحال کا دن کے بارے میں تو میرے خیال میں سوچنا ہی نہیں چاہیے بات تو اس سے ہونی چاہیے کہ جو کچھ نہ کچھ تعلق تو رکھتا ہو مسلمانوں کے ساتھ جب ایک شخص نبی ہی نیا بنا لیتا ہے اور نبی بھی ایسا بناتا ہے کہ سب انبیاء کا طریقہ یہ ہے وہ جو بعد میں نبی آتے ہیں پہلے نبیوں کی تعریف کرتے مصَق الما ماقم جو تمہارے پاس کتابیں ہیں ان کی ن تصدیق کرنے آیا ہوں لیکن یہ ایک عجیب آدمی ہے مرزا کے اس نے معذ اللہ اکرام پر وہ وہ الزام لگائے سینا عیسہ روح اللہ کو شرابی تک کہا غنی تک کہا جھوٹا تک کہا معذہ اللہ تک صلی اللہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ پر الزامات لگائے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یعنی اگر ویسے تو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو ماننا تھا تو شریف آدمی تو ہوتا نا یعنی کچھ اکڑ مند تو ہوتا اب اگر بات کرو تو جی آپ اصل میں مقصد نہیں سمجھے اس کی بات کا مطلب یہ نہیں جو آپ لے رہے ہیں اس کی بات کا مطلب یہ ہے پتا نہیں وہ کس مخلوق کے لیے باتیں کرتا رہا کہ رہتا ہندوستان میں ہے کلام اردو میں ہے لیکن وہ ماننے والے کہتے ہیں جی کہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا جو آپ سمجھیں انبیاء کا تو طریقہ ہے لوگوں کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں ان کے ماننے والے غریب بھی ہوتے ہیں امیر بھی بڑے بھی ان پڑھ بھی پینڈو بھی شہری بھی تو ہر ایک کے یعنی عقل کے مطابق لیکن یہ عجیب آدمی ہے یعنی اس میں شرافت کا نام تک نہیں نبی ہونا تو بہت دور کی بات ہے وہ ختم نبوت پر زیادہ میں کہتا ہوں ختم نبوت کو بعد میں آؤ جس کے لیے تم نے ختم نبوت کا ادراک کرایا کر رہے ہو پہلے اس کی ذات کے بارے میں بات کرو نا یہ کیا تھا چھوڑ دیں ختم نبوت ایک مسئلہ ہے کہ جی آپ خاتم و نبین ہے ہمارا تو عقیدہ ہے لیکن وہ نہیں مانتے بھائی ختم و نبین نہ ماننے کے بعد آپ نے کھڑا کس کو کر دیا ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ کو لکھو خاتم نبوت جاری ہے ارے بھائی جاری ہے تو چودہ صدیوں میں صرف ایک ہی آیا اور اس کے بعد پھر بند ہو گئی چودہ صدیوں میں آقا کے بعد کوئی اور نبی کوئی نہیں ایک مرزا آیا مرزے کے بعد کوئی کوئی نہیں اب حالات جو ہے وہ مرزا جب مرزے نے اعلان کیا اس سے بدتر ہیں یا اس سے اچھے ہیں اگر اس سے بدتر ہیں تو پھر آپ بھی کو نبی آنا چاہیے تو ویب سائٹ پہ ہم نے اس کی کتابوں سے حوالے جو ہیں وہ لکھا دیے ہیں کہ انبیاء کران اللہ ہے مسلط و کے بارے میں اس کے عقیدے کیا ہیں کیسی کیسی اس نے بکواس کی ہے جھوٹ بولتا ہے بخاری کا حوالہ دیتا ہے پوری بخاری میں ادیش نہیں وہ کہتا بخاری میں تو اس لیے یعنی وہ مرزیوں کے بارے میں سلام کرنا میں تو کل بھی ایک کوئی مرزیا آیا تھا میں کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی آدمی کو نیا دوست بناتا ہے نئی شادی کرتا ہے نیا کارخانہ بناتا ہے نیا گھر بناتا ہے تو آخر اس میں کچھ وجوہات ہوتی یہ پہلا دوست بے وفا تھا پہلا دوست جو تھا وہ دوستی نبھانا نہیں جانتا تھا یا پہلی بیوی خوبصورت نہیں تھی یا اس کے گھر اولاد نہیں ہوتی تھی یا سب کچھ تھا لیکن وہ یعنی ادب نہیں کرتی تھی یا یہ بھی تھا وہ بے حیات تھی اس لیے بھی, بھی نہیں جب ہمارے آقا میں کوئی کمی نہیں نہ حسن میں نہ علم میں نہ روحانیت میں نہ جسمانیت میں جب آقا ہر چیز سے مکمل ہیں تو پھر بھائی نئے نبی ڈھونڈنے کی کیا ضرورت پیش آپ ہے لگائی نہیں نا اصل میں یاری دوستی غلامی نہیں لگائی اس لیے انہوں نے نئے نبی ڈھونڈنے شروع کر دیے اور پھر وہ ایسے نبی ایک دن ایک آیا تھا وہ کہتا یہ جو نبیوں کے تو موجود جان کرتے ہو میں تو حیران ہوا بعد میں اس نے کہا کہا دیا نہیں ہوں تو اگر موض کیوں انکار کرتے ہیں کہ جب سب نبیوں کے موضوعات ماننے پڑیں گے تو لوگ کہیں گے مرزے کا بھی کوئی دکھاؤ اس لیے وہ مو جات کا انکار کرتے تھے وہ حضرت عیسیٰ کے مردے زندہ جی نہیں مردے نہیں وہ تو ایمان سکھاتے تھے تو کاور مردہ ہے تو دوسروں ایمان ہو گیا تو زندہ ہو گیا اب وہ بھئی ساری کی ساری باتیں وہ یعنی پرندہ بنا کر آتے تھے اس کو بھی نہیں مانتے یعنی انبیاء کے موزات ہیں قرآن میں بیان ہوئے حدیث میں بیان ہوئے اس نے کتنی یعنی پشین گوئی کی سب غلط ہی غلط اب اس کے بعد وہ نئی پشین گوئی کرتا ہے پیر میر علی شاہ شاخا گولڈی رنت اللہ کو کہا یہ فلاں دل مر جائے گا ماد اللہ دو لوگوں دیکھ لینا میرے سچے ہونے کی دلی تمہارے سامنے اور میرے علی شاخلا کتنی دیر بعد زندہ رہے کتاب لکھی سیف چیشتی اس کے رد میں اور پھر مناظرے کی دعوت دی کہ جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے لاہور میں اور مزہ تو تب ہے نا کہ آپ نے اعلان کیا کہا کہ مرزا مناظرہ کرنے تو کیا جتنی دیر میں لاہور میں بیٹھا ہوں مرزا لاہور کی حدود میں داخل ہو گیا زندہ رہا تو میں جھوٹا ہو بو سکتا لیکن حدود میں نہیں آیا تو جو آقا کے غلاموں کی یہ شانیں ہیں تو آقا کی کیا شانیں ہوں گی تو لاہور کی حدود تک نہیں آیا اس لیے احلے نظر بھائی اچھوڑے ان لوگوں کو جنہوں نے نئے نبی بنائے نبیوں کی توہین کرتے ہیں آپ عاشقوں کی بات کریں کوئی عشق و محبت والے کی بات کریں کسی نبی کی کسی اپنے آقا کی بات کریں مزہ آتا ہے بات کرنے یہ تو ایسے ہے جیسے یعنی کیا کہتے ہیں کہ کھانے میں بال نکل آتا ہے امیا کی بات کرتے کرتے مرزے کی بات آ نا تو ایسا جیسے کھانے میں بال نکل آتا ہے یعنی سارا مزے کرا ہو جاتا ہے تو ان لوگوں کو چھوڑیں والے نظر بھائی یہ ویسے ہم نے ویب سائٹ پہ ان کے کچھ شکایت جو ہیں مرزے گئے تھے ابارات جو ہیں وہ ڈال دی ہیں آپ کسی دن اس کو ویب سائٹ کو چیک کریں اور پھر ان سے پوچھیں حوالے ساتھ لکھا دیے ہیں اصل کتابوں کے وہ کتابیں ان سے پوچھیں کہ کیا باقی آپ کی کتابوں میں یہ چیزیں ہیں یا نہیں